میرے بھائیوں میری بہنوں اس کے علاوہ میرے بھائیو اندلس میں عبد العزیز بن موسا داخل ہوئے جو کہ اپنے والد موسا بن نصیر کے قائم مقام بنے تھے اسپین میں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے علاقوں کو وہاں فتح کیا انہی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں محلب بن صفرہ جنہوں نے خوارج کے خلاف اٹھارہ سال تک جنگ لڑی ہے ان کے صاحبزادے یزید بن محلب جو کہ خوراسان کے امیر تھے انہوں نے جرجان کوہستان تبرستان اور ایران و افغانستان کے بہت سارے علاقے فتح کیے وجہ حضر سلیمان و حمل تن عمر ابن حبیرہ اوکھرا برری تنبی قیادت ہی مسلمہ اور سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن حبیرہ کی قیادت میں جنگی بیڑا بھیجا اور اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کی قیادت میں برری افواج کو بھیجا اور انہوں نے جا کر بری اور بحری دونوں طرف سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن یہ محاصرہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کافی ثابت نہ ہو سکا اور یہ تشکیل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت قائم ہونے کے بعد ان کے عمر سے واپس آ گئی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں 99 ہجری سے 101 سو ہجری تک مسلمانوں نے فرانس کی سرحد عبور کی سم بن مالک کی قیادت میں جو کہ اندلس کے امیر تھے اور انہوں نے اس زمانے میں ناربون تھولوز ان علاقوں کو فتح کیا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں فتوحات زیادہ نہیں ہو سکی اس لیے کہ ان کی مدت خلافت بہت ہی مختصر تھی دو سال چار پانچ مہینے کی یہ مدت ہے یہ بہت ہی ایک مختصر مدت تھی پھر یزید بن عبدالملک کے زمانے میں 101 ہجری سے 105 سو ہجری تک مسلمان دوبارہ فرانس کی طرف نکلے اور انہوں نے امبسا بن سہیم جو کہ اندلس تھے ان کی قیادت میں فرانس پر چڑھائی کی حتیٰ کہ وہ فرانس کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور مسلمانوں نے مراکش میں اپنا بحری بیڑا قائم کیا جو کہ مسلسل سسلی کے جزیرے پر اور سردینی نامی جزیرے پر چڑھائی کرتا رہا اور جہاد میں مصروف رہا ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں جن کی مدت حکومت 105 سو ہجری سے 125 سو ہجری یعنی تقریباً 20 سال ہے اسلامی فتوحات بہت ہی زیادہ آگے بڑھی اور بہت ہی زیادہ ترقی اسلامی فتوحات کو ہوئی اسد بن عبد اللہ جو کے خوراسان کے امیر تھے انہوں نے ماورا ان کے اندر داخل ہو کر ترک علاقوں کو فتح کیا اور عبد الملک بن مروان کے ایک صاحبزاد تھے جن کا نام حجاج تھا انہوں نے آرمینیا اور اظہربیجان وغیرہ کے علاقوں پر حملے کیے اور وہاں کے باسیوں پر انہوں نے جزیہ مقرر کیا دوبارہ اس حملے کو جرہ حکمی نے جو کہ آرمینیا کے امیر تھے جاری رکھا اور جب جرہ حکمی ایک ہجری میں شہید ہوئے تو انہوں نے مروان بن محمد کو اپنا نائب مقرر کیا انہوں نے قزوین یعنی بحیرہ کے پر حملہ کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی اور اسلامی حکومت کی فتوحات کو آگے بڑھایا سندھ کے علاقے میں جنید بن عبد الرحمٰن مرری آگے بڑھے اور انہوں نے سندھ کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا اس کے بعد چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں غزنویوں کے زمانے تک یہاں فتحات نہ ہو سکی فرانس کے علاقے میں عبد الرحمان غافقی رحمہ اللہ جو کہ اندرس کے امیر تھے انہوں نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا اور فرانس کے جنوب غرب میں انہوں نے بوردو نامی شہر پر قبضہ کیا اور پھر وہ شمال کی طرف نکل پڑے جہاں ان کا مقابلہ شار مارشل کے ساتھ ہوا تور اور بواتیا نامی علاقوں میں ایک سو چودہ ہجری یعنی سات سو بتیس عیسوی میں یہ جنگ ہوئی ہے جس میں عبدالرحمان غافقی شہید ہوئے اور ان کے لشکر کو مغلوب ہونا پڑا اس کا سبب کیا تھا میرے بھائیو سبب اس کا یہ تھا کہ جس وقت مسلمانوں کو کامیابی ملی تو انہوں نے غنیمتوں کی طرف توجہ کی غنیمتوں کو جمع کرنے میں لشکر مصروف ہوا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمانوں کے قائد عبد الرحمان غافقی رحمہ اللہ شہید ہوئے اور بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد یہاں شہید ہوئی حتیٰ کہ اس مارکے کا نام بلات تو شہادہ رکھا گیا یعنی شہیدوں کا مقام اور شہیدوں کی جگہ عبد الرحمان غافقی کے قائم مقام عبد الملک بن قطب تھے جنہوں نے باسک نامی علاقے کو فتح کیا اور افریقہ میں عبید اللہ بن حبہ جو کہ افریقہ کے امیر تھے انہوں نے حبیب بن ابی عبیدہ فہری کی قیادت میں افریقہ میں تشکیلات روانہ کی جنہوں نے سینیگال کو فتح کیا اور مسلمانوں کے بحری بیڑے نے حسان بن محمد بن ابی بکر کی قیادت میں ساردینیا اور کورسے کا نامی جزیروں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے دوسرے بحری بیڑے نے حبیب بن ابی عبیدہ فہری اور ان کے بیٹے عبد الرحمان کی قیادت میں سسلی نامی جزیرے پر دوبارہ حملہ کیا سن 122 ہجری میں اس جنگ میں صلیبیوں کے بحری بیڑے نے زبردست شکست کھائی ان کو مغلوب ہونا پڑا صلیبیوں کو ناکامی ہوئی حبیب بن ابی عبیدہ فہری کی نیت در اصل یہ تھی کہ وہ فتوحات کرتے جائیں حتیٰ کہ اس جزیرے پر قبضہ کر لیں لیکن اس وقت میسرہ مدغری نامی بربری کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف ایک بغاوت کھڑی ہوئی یہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے آگے بڑھے اور اس طرح یہ جزیرہ فتح نہ ہو سکا اور رومی محاذ میں جو سردیوں اور گرمیوں کا سلسلہ جاری تھا وہ اسی طرح جاری رہا جیسے کہ سابق خلفاء کے زمانے میں تھا رومیوں کے خلاف جو جنگی نظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی اور گرمیوں کا مقرر فرمایا تھا یہ اسی طرح جاری رہا اور رومی محاذ پر مسلمانوں نے جہاد کے میدان میں بہت زیادہ قربانیاں پیش کی اشام بن عبد الملک کی وفات کے ساتھ ہی مروانیوں کا پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے جس میں وہ انتہائی طاقت اور قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور انہی کے زمانے میں اسلامی حکومت کا رقبہ جو ہے اسپین تک دریا اٹلانٹک اور ہندوستان چین کے سرحدوں تک جا پہنچا تھا اور وہاں سے آرمینیا اظہربیجان اور ہندوستان کے سمندروں تک ان مسلمانوں کی حکومت تھی عمومی خلافہ دراصل اس نیت کے ساتھ مفتوحہ علاقوں میں جاتے تھے کہ ہماری جو فتوحات ہیں یہ جاری رہنی چاہیے ان فتوحات کا کوئی بارڈر یا سرحد نہیں ہونا چاہیے جب تک جہاد مسلمانوں پر فرض ہے تو ہمیں اسلام کی نشر اشاعت اور تبلیغ کے لیے جہاد کو جاری رکھنا چاہیے اور جب تک غنیمت کے ذریعے مجاہدین کو مدد مل رہی ہے تو ہمیں یہ جنگ اور جہاد جاری رکھنا چاہیے لیکن ہشام بن عبد کی وفات کے ساتھ ہی دوسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ مروانیوں کا شروع ہوتا ہے اس میں فتوحات رک گئی تھی اور چار خلافہ پے در پہ آئے جن کی مدت خلافت صرف چھ سال تھی ان میں ولید بن یزید بن عبد الملک یزید بن ولید بن عبد الملک اور ان کے بھائی ابراہیم ان کی حکومت تو صرف چند مہینے تھی اور اس کے بعد مروانیوں کے دادا مروان بن حکم کے پوتے مروان بن محمد کی حکومت آئی ان کی خلافت کی مدت ایک سو ستائیس ہجری سے ایک سو بتیس ہجری تک تھی یعنی پانچ سال تقریباً ان کی خلافت کی مدت ہے ان کے خلافت دراصل فتنوں کو ختم کرنے اور داخلی انقلابات کو دبانے ہی میں ختم ہو گئی اگرچہ مروان بن محمد بن مروان بن حکم کو تاریخ میں بہت ہی زیادہ صبر والا اور بہادر اور انتہائی درجے جرت والا خلیفہ مانا جاتا ہے لیکن ان کے دور میں فتنوں اور انقلابات کی ایک ایسی لہر آئی کہ وہ اس لہر کے سامنے ڈٹ نہیں سکے اور بالآخر عباسیوں کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا وہ بھی قطعیمت حیات دولت المویہ اور اس واقعے کے ساتھ ہی امویوں کی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ون تھا تشرط فی دلیہ رایت السلام فی تل من رکل اور وہ جھنڈا امویوں کا جس کے سائے میں اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا اس عظیم اور بڑے علاقے میں آخر یہ جھنڈا بھی لپیٹا گیا اور امویوں کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اگلے سبق میں ہم انشاء امویوں کے خلافت کے سقوط کے اسباب پر روشنی ڈالیں گے اللہ جل جلالہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے یقیناً یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اسلامی خلافت اور اسلامی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے بہت عظیم قربانیاں پیش کی جن کا مختصر تذکرائی ہم یہاں پر کر پا رہے ہیں اللہ جل جلال کمی کوتاہی اور غلطیوں کو معاف فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر محمد وصحب اجمائین سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ